اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس قرض والا رحمت اللہ علیہ کے وار سے کڑوی پڑ کر سنایا تھا ان کی آگے خیال سن رہا ہوں قبر تر کے مانی مربق کے معنی یہ ہے کہ اپنے رب کا نام لینا شروع کر دو وہ تبدر علیہ تبدیل اور ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ تبدر کے معنی انقائے تام ہے یعنی منقطع ہو جانا غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانے کا حکم نازل ہو رہا ہے وہ تبدر علیہ تبدیل کے دو معنی ہیں ایک معنی تو جاہر صوفیوں نے یہ لیے ہیں کہ ماں باپ بھی بچے کاروبار چھوڑ کر کرکٹن میں سمندر کے کنارے یا جنگل میں چلے جاؤ یہ جاہلانہ اور حرام تصور ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا شرعی ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام یعنی حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ اپنے قلب میں تمام تعلقات دنیاویہ پر اللہ کی محبت کو غالب کر لو طبل کے معنی ہے کہ مخلوق سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ یعنی تعلقات معاصب اللہ پر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 جتنی باتیں ہیں جتنے کلام ہیں ان میں احسن کون ہے اس کا فیصلہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں زبان دی ہمیں بولنے کی صلاحیت بخشی من احسن و قبلم جب بندہ کسی کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے بہتر کسی کا خول نہیں کتب بندنے کا نسخہ علامہ عبدالوحاب شعبانی رحمت اللہ الموافق و میں لکھتے ہیں کہ قطب بننے کا نسخہ سن لو علامہ عبد الوہاں شاہرانی خود قبل افطار تھے فرماتے ہیں کہ اگر قطب بننا ہے تو کسی ایسی بستی میں چلے جاؤ جہاں کے لوگ خدا سے غفلت میں مبتلا ہوں اس بستی پر محنت کرو اور بستی والوں کو اللہ سے جوڑ دو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بستی کا قطب بنا دے گا یہ ہے قطب بننے کا نسخہ تنہائیوں میں عبادت کرنے سے کتب نہیں بنا جاتا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر محنت کرنے سے آدمی قطب بنتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں پر محنت کرنے والا تبھی کامیاب ہوتا ہے جب وہ خلوت میں خود بھی اللہ کو یاد کرتا ہے مجلس میں اس کا رونا اسی وقت مؤثر ہوگا جب وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہو ایک آدمی مجمعے میں اسٹیج پر تو بہت روتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کا غم اس سے زیادہ کسی کو نہیں لیکن اس کی تنہائی اللہ کی یاد سے خالی ہوتی ہیں اکبر ال آبادی نے کہا تھا قوم کے ہیں حکام قوم کے غمے کھاتے ہیں حکام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ حضور صلی اللہ اور کی زندگی کے دو جز ہیں راتوں کی خلبت میں رونا اور دن میں مخلوق کو دعوت اللہ دینا جس کی خلوت ما اللہ نہ ہوگی اس کی جرت میں کوئی اثر نہیں ہوگا اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو کچھ دیر تنہائی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا اس پر علوم وارد نہیں ہوں گے ملاور دلو لابارد لہو یعنی جس کا کوئی وز اور وظیفہ نہیں ہے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مضمون وارد نہیں ہوگا تو خوب سمجھ لیجیے کہ تبدل کے معنی ہے مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانا تفسیر بیان القرآن میں دیکھ کر بیان کر رہا ہوں کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کاروبار کو ختم کر کے جنگل میں چلے جاؤ حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلقات معاصب اللہ پر اللہ کے تعلق کو غالب کر دو بس اسی کا نام تبدل ہے مثلاً بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے آج ہی شادی ہوئی ہے پہلی رات ہے جس کو اردو زبان میں شباف کہتے ہیں جس کے بارے میں میرا ایک شعر بھی ہے والا کا شعر ہے شباف کی لذت کا شور سنتے تھے شباف کی لذت کا شور سنتے تھے گزر کے, گزر کے تھی وہ شب منتظر بھی افسانہ پہلی رات کی لذت کا شاعروں نے بڑا تذکرہ کیا ہے لیکن جس رات پہ انتظار ہو رہا تھا جب وہ گزر گئی تو قصہ اور افسانہ بن گئی دنیا میں ایک افسانہ ہے ایک خواب ہے خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا تو آدمی بیوی بچوں میں مجبور ہے ہم کھیل رہا ہے لیکن جب اذان ہوتی ہے تو سب کو چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے اس کو تبد الحاصل ہے یعنی تعلقات غیر اللہ پر اللہ کا تعلق اور محبت غالب رہے اسی کا تبتل اور انتاہم ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کر فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرماتے تھے لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی تو اذان سنتے ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے کہ انہو جیسے کہ ہم کو پہچانتے بھی نہیں کہاں ہیں وہ قبیض لوگ المؤمنین حضرت عائشہ پر اعتراض کرتے ہیں حضرت عائشہ صفیقہ اللہ عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدریہ وہی ہوا تھا حضرت جبائل علیہ السلام یہ حکم لے کر نازل ہوئے ظالم اور حبیض ہیں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنی کم اور خاتون سے کیوں شادی کی حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ چونکہ خدا کو اپنے دین کو پھیلانا تھا عورتوں کے مسائل بتانے تھے لہذا اللہ تعالی کو یہ منظور ہوا ان کے ذریعے سے میرا دین پھیلے اور خواتین کے مسائل امت کو معلوم ہوں چنانچہ حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اڑتالیس سال تک حضرت عائشہ سے تعالی انہا دو ہزار دو سو احاطیث پڑھاتی رہیں اور صحابہ کرام پردے کے پیچھے سے پڑھتے رہے مکہ مکرمہ میں بھی جب حج کرنے تشریف لاتی تھی تو پتہ لگ جاتا تھا خواتین پاس بیٹھ جاتی تھیں اور مرد صحابہ پردے کے باہر بیٹھتے تھے بتائیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عمر کی خواتین ہی سے شادی فرماتے تو سب جلد ہی قبروں میں چلی جاتی پھر اللہ کا دین کیسے پھیلتا ان ظالم محرزین کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی اور یہ لوگ مستشقین کے چکروں میں آ گئے تو اس بات کو یاد رکھو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اڑتالیس سال تک دو ہزار دو سو احاطی پڑھاتی رہیں اور صحابہ تارئین کی کثیر تعداد آپ کی شاگرد رہی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بال بچوں کاروبار اور دنیا کے تمام تعلقات پر اللہ تعالیٰ کا تعلق غالب رہے دیوی بچوں کی محبت خلاف شریعت نہیں ہے ان کی پرورش کرنا ان کے لیے روزی کمانا بیماری میں ان کے لیے دوا لانا ان سے محبت کرنا یہ خلاف شریعت نہیں لیکن ان کی محبت پر خدا کی محبت غالب ہو جائے اسی کا نام تبدل ہے اس مقام تبدل کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سمجھایا ہے کہ اگر کشتی پانی کے اوپر رہے یا نہیں پانی پر غالب رہے تو کشتی چلتی ہے اور اگر پانی کشتی میں گھسنے لگے تو اور ڈوب جاتی ہے مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آب در کشتی ہلاکے کشتی ہے آپ اندر زیر کشتی کشتی ہے پانی کشتی میں گھس جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے اور اگر کشتی کے نیچے نیچے رہے تو وہی پانی کشتی چلنے کا ذریعہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو دنیا کو لات مارو اگر دنیا پاس نہ ہو اور تین دن کھانے کو نہ ملے تو دنیا کو مارنے کے لیے ان کی لات بھی نہ اٹھے سن لو کہ دنیا کو لات مارنے کا حکم نہیں ہے دنیا کی محبت کو مغلوب رکھنا اور اپنے خدا پر دنیا کو ہدا کرنا یہ مصروف ہے حضرت عثمان علی اللہ تعالیٰوں نے غزل ثبوب میں تہائی لشکر کا انتظام فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لے کر خوش ہو رہے تھے اور فرمایا کہ اے خدا تیرا نبی عثمان سے خوش ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی اور خوش ہو جا بولو بھائی اگر دنیا نہ ہوتی جی تو یہ نام ملتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تہائی فوج کا انتظام خود کیا تھا اور اللہ کے نبی حضرت عثمان کی شرکیوں دینار اور درہم کو بھی کبھی ایک ہاتھ میں اور کبھی دوسرے ہاتھ میں لے کر خوش ہو رہے کیونکہ یہ مال جہاد کے لیے تھا اللہ کے لیے تھا وہ دنیا دنیا نہیں ہے جو خدا کی راہ میں دی جاتی ہے وہ عین ہے دیکھو تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تازہ حضرت سعید ابن نے جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے وہ یعنی المتاح بہترین گھومتی ہے جس دنیا سے آخرت بنائی جاتی ہے جس دنیا میں تبلیغی جماعت کے لوگ جاپان جرمنی امریکہ پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے دین ہے ایک شخص نے کار گی اور اس کار سے علماء کو لا رہا ہے آپ بتائیے وہ کار کار سرکار میں لگی یا نہیں وہ کار سرکاری کام میں لگی ہے اللہ کے کام میں لگی ہے کیا وہ کار دنیا ہے ارے یہ نعمت ہے حضرت رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ دنیا نہیں رکھتے تھے ان کا ایمان و یقین اور اللہ کی رات پر توقع بہت زیادہ تھا لیکن اس زمانے میں دنیا رکھو اگر تمہارے پاس دنیا نہ ہوگی تو امیر لوگ تمہیں نا صاف کرنے کا رومال بنا لیں گے اللہ تعالیٰ کو اللہ نے نام کی لذت بھی عطا کریں نام لینے کی توبیت دکھے دن رات لہ لو نہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی توفیت دیکھے اللہ پاک اپنے نام کی مٹھا سے ہم سب کو عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو سب سے پیر اپنا تابع فرما بردار بنا دے اپنا باوفا با اور باپودا با با ہم کو بنا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ